أما بعد ام آباد فایوب بلاہ سمیل علیمن شعیطان دینس و کالا جل وعلا في مقام ان آخر یا آمن فلمی کافا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے تقاضہ کیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ اندین عند دلہ اسلام اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول دین وہ اسلام ہے اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ میں اب تک غیر الاسلامی دینا فلح یق والا من جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ فِي فی مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا تو دین اسلام کو اللہ سبحانہ ہو و تعلی نے کامیابی کا دین قرار دیا ہے خسارے سے بچانے والا دین قرار دیا ہے اور اسی دین میں تمام تر لوگوں کو اہل ایمان کو پوری طرح سے داخل ہونے کا حکم دیا ہے اور پھر اسی دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دین اللہ سبحانہ نہ و تا کے ہاں قبول و منظور ہونے والا دین ہے اور یہی دین درست ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہے کیا چیز کیا اسلام مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے یکسر لاتعلق ہو جائے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہ یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی غار میں جا کر پناہ گزیں ہو جائے اور پوری زندگی وہیں گزار دے ہر ایسا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین تہذیب بے مثال تمدن کو پوری طرح سے اپنائیں تاکہ مہذب اقوام عالم پر وہ سبکب لے جائیں مال و دولت کے اعتبار سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہو اور علم و حکمت کے لحاظ سے وہ دنیا میں تمام تر علوم کے اندر دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں یہ اسلام کا تقاضا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ بہت مشکل امر ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ دونوں کام نہایت کٹھن ہیں نہایت مشکل ہیں لیکن اس کے باوجود عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس راستے پر چلے جو راستہ اس کو اس کی منزل تک لے کے جانے والا ہو خواہ وہ راستہ کٹھن اور دشوار گزار ہی کیوں نہ ہو یہ انسان کی عقل سلیم انسان کو سمجھائے گی لیکن انسان کی طرف اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات بھی پیدا ہوں گے کہ جو آسان راستے کی طرف انسان کو کھینچیں گے مشکل راستے پہ چلنے سے روکیں گے تن آسانی آڑے آئے گی لوگوں کو قریب تر نفع زیادہ بھلا اور زیادہ اچھا لگتا ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ انسان کی فطرت اور طبیعت اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں تین والی جنات والی صفات بھی رکھی ہیں اور حیوانی صفات بھی رکھی ہیں اور یہ تمام تر صفات ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اگر کسی میں خیر کا جذبہ اور ملکہ بھڑ جائے غالب آ جائے تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور کسی میں جنات والا ملکہ غالب آ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے اور کسی میں اگر حیوانیت والا ملکہ غالب آ جائے تو اس کو کھانے پینے اور شاہ و ترانے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تو اسلام ایک مسلمان آدمی کو مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام ترشوبہ جات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہدئینہ ہنجدین ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں اما شاکرا چاہتا ہے اللہ کا شکر گزار بن جائے وہ اما کفورا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ نا بن جائے تو راستے دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں شکر کرنے والوں کا راستہ جو ہے اس کا انجام وہ بھی بتا دیا ہے کہ جنتیں خلد ہے ہمیشہ کی جنتیں ہیں عیش ہے ساری نعمتیں ہیں اور کفر جو آدمی کرے گا دنیا میں چار دن وہ گزارے گا ناد و دنیا کے لوٹے گا استعمال کرے گا ہو سکتا ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اندر کھیلتا رہے لیکن بالآخر اس کا انجام انتہائی برا ہے تو اب اس میں انسان کی عقل وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا راستہ اپنائے کہ جس میں بالآخر اس کے لیے کامیابی ہو گو کے وقتی طور پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مثال کے طور پہ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں چلتے چلتے سامنے ایک دو آ جاتا ہے ایک راستہ سخت دشوار گزار اور علم پہاڑ کی بلندی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا نشیبی راستہ ہے نیچے کی طرف اتر رہا ہے آسانی سے طے ہونے والا ہے لیکن پہلا جو دشوار گزار ہے اس میں ہر طرف پتھر کانٹے بکھرے ہوئے ہیں قدم قدم پر گڑے ہیں جن کی وجہ سے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے اور راہ طے کرنا بھی دشوار ہے لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک قصبہ نصب ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار ہے اس پہ چلنا تکلیف دہ ہے لیکن یہی درست راستہ ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور دوسرا ایک ہموار گزار راستہ ہے جس پر پھلدار درخت شگوفے سایہ فگن ہیں دونوں جانب ہر قسم کی تفریحات جنتیں نگاہ اور فردوسے گوش ہیں لیکن ان سارا کچھ کو دیکھ کر دل تو مائل ہوتا ہے مگر اس کے اوپر ایک بورڈ آویزا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے اور اس راستے کے آخر میں ایک ایسا نشیب اور ایسا گڑھ ہے کہ جس میں آپ کی موت یقینی ہے ایسی صورت میں آپ کون سا راستہ انتخاب کریں گے کس پر چلنا چاہیں گے یقیناً انسانی طبیعت دشوار کے مقابلے میں آسان راستے کی طرف مائل ہوتی ہے اور مشقت و تکلیف کے بجائے و آرام پسندی کرتی ہے نفس انسانی قید و بند کے مقابلے میں آزادی کا دل زیادہ ہے اور یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن اگر اس لیے انسان کو اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا اور اس پر چلتے ہوئے بالآخر وہ جہنم کی کھائی میں جا گرے گا لیکن ایسے تمام مواقع پر عقل آرے آئے گی اور موازنہ کرے گی کہ وقتی اور فوری لذت اور راحت جس کا انجام طویل رنج و غم اور تکلیف ہو وہ بہتر ہے یا وہ عارضی اور وقتی تکلیف و مشقت بہتر ہے جس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت اور لذت ہو بہتر اور بالآخر پہلا راستہ ہی بہتر رہے گا عقل پہلے راستے کو ہی اختیار کرنے پر آمادہ کرے گی یہی مثال جنت اور دوزخ کی طرف لے جانے والے راستوں کی ہے دوزخ کے راستے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو لذیذ ہے مرغوب ہے انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے خواہشات نفسانی انسان کو اس کی طرف دھکیلتی ہیں اس کی راہ میں حسن و جمال ہے اور اس کی فتنہ آفرینیاں ہیں شہوانی خواہشات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں فوری لذت حاصل ہوتی ہے اور اس راستے میں ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کا جواب ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو اور مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسان کو مرغوب و مطلوب ہے اس میں ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کی سہولت ہے اور کون ہے جو آزادی کو پسند نہیں کرتا اور پابندیوں سے بیزار نہیں ہے اس کے برعکس جنت کے راستے میں ہر طرف کی مشقت اور دقت ہے پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں نفس سے جنگ کرنا خواہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اس قسم کی بہت ساری مشاکل بہت ساری پریشانیوں کا سامنا وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے تو یہی وہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانے بھی شان کے اندر بیان کی ہے جامع فرمزی کتاب الجن بابت الجنت ہی و حفت الدیث دو ہزار پانچ سو 2560 میں ابو رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لما خلا اللہ والنار اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا ارسل جبریلا ال جنا تو اللہ نے جنت کی طرف جبریل کو بھیجا اور فرمایا اندر الیہا جنت کی طرف دیکھ وہ علا ملی الیحا فی اور جنت کے اندر جو کچھ میں نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے بھی دیکھ فا جا و نارا علیحا و ما عد اللہ علی اہلی جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھا جنت کی نعمتیں دیکھی جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں واپس لوٹے اور کہنے لگے عزتی کا لاسم ابیہا احدال اللہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا ہمارا بہا فت مکاری ہی اللہ تعالی نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے راستے کو مکار تنگیوں کے ساتھ مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ گھیر دیا گیا فَقَالَ ارج علیحا اللہ نے فرمایا جا دوبارہ فندر علامہ مَا الی لِأَهْلِهَا فِيهَا تو دیکھ کے میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے فارا جا اب جبریل دوبارہ وہاں گئے فائی هِيَ قدر حُفَّتْ بل اور وہ تو بڑی تنگیوں بڑی پریشانیوں مصیبتوں اور سختیوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی جنت واپس لوٹے کہنے لگے وہ عزتی کا مجھے تو ڈر ہے اللہ تری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی نے فرمایا عزہار جہنم میں جاؤ جہنم کی طرف فندر علیہ اس کی طرف دیکھو علامہ آدت الفیحہ اور میں نے جو کچھ جہنم کے اندر جہنم والوں کے لیے تیار کیا ہے وہاں جہنم کے پاس جا کے وہ دیکھ کے آؤ فائدہ یار کب باجوہا باغن دیکھا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ کھا رہا ہے فارا جا واپس اللہ کی طرف پہنچے کہنے لگے وہ عزت ہی کا لاسما احد الفید کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا بھی ہا فصفت شہابات اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو شہوات پسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا فرمایا ارج علیہ واپس جا فارا جا جبریل اس کی طرف گئے اور کہنے لگے وہ کا اللہ تری عزت کی قسم ہے لقد خشی تو اللہ جنہا احداخل مجھے تو خدشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے یعنی جنت کے راستے وہ دشوار گزار ہیں پر پیچ ہیں کٹھن مراحل ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے بڑے آسان ہیں جہنم کی طرف بلانے والے بھی چپے چپے پہ موجود ہیں ان کو بلانے والوں کو دعوت دینا بڑا آسان ہے اس کی مثال بھی آئینی ہی اس طالب علم کی طرح ہے جو امتحان کے دنوں میں رات کے وقت جبکہ گھر کے باقی تمام افراد کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے دلچسپ پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اپنی مصروفیات کے اندر کوئی گپے ہانک رہا ہے اور کوئی رات کو خراٹے مار مار کے سو رہا ہے وہ اس سارے کچھ کے دوران وہ امتحانوں کے دنوں میں سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں اور کاپیوں میں غرق محنت کی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے کیوں تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی راحت کی صورت میں برآمد ہو یا جس طرح ایک مریض چند دن اچھے اور منے دار خانوں سے پرہیز کی زحمت برداشت کرتا ہے اور انجام کار اسے صحت کی نعمت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر انسان کو جاہل ہو یا عالم بچہ ہو یا بڑا ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو ایک ایسا ملکہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ خیر و شر اور اچھی اور برے کے اندر فرق اور امتیاز کر سکتا ہے ہر انسان کا ضمیر نیک کام کر کے راحت محسوس کرتا ہے اور بدی کا ارتقاب کر کے اس کا دل آزردہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے ملکہ انسان کے اندر رکھا ہے اور بالخصوص اہل ایمان میں اس ملکے کو تو بہت زیادہ اللہ تعالی نے رکھا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے حد علب المان تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے زیانحفی قلوب کم ایمان کو تمہارے ضلع میں مزین کیا ہے وہ کر رہا عل قبل قفراول فسوق اول اس کفر والے کام فسق نہ فرمانی والے کام اللہ کی بغاوت سرکشی والے کام اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں مبغوض بنا دیے ہیں تمہارے دلوں کو بھلے نہیں لگتے دل کرتا ہے اس کے ساتھ اور جس کی یہ کیفیت بن جائے اولاد الراشدون یہی لوگ نیک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا البرو حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اچھے کردار کا نام ہے اچھائیاں کرنے کا نام ہے اور برائی ماں کا کافی صدری کا برائی وہ ہے وس ماں ہا کافی صدری کا جو تیرے دل کے اندر کھٹک جائے وہ کرے تائیں گے تلے علیہس اور تو ناپسند سمجھے ناپسند کرے کہ کہیں میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے صحیح مسلم کتاب البر وصیلت الاداب بابو تفسیر البر والاسم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تریپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے نبا ابن سمعان انصاری نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے فرمایا الرو حسن خلوق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اچھے اعمال کا نام ہے اچھے کردار کا نام ہے اور گناہ وہ ہے وہاں کا فی صدری کا جو تیرے دل کے اندر بھی کھٹکا پیدا کر دے وہ کرے تلے اور تو نہ پسند سمجھے نہ پسند کرے کہ کہیں لوگ اس پر مبتلے نہ ہو جائیں تجھے اس بات کا خدشہ راہ ہو یہ نیکی اور بدی کا فرق اللہ تعالی نے انسان کو بدیعت کیا ہے ایک ملکہ عطا کیا ہے اور یہ ملکہ صرف انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کئی بار کہ جب آپ کسی بلی کو اپنی خواہش سے گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں تو بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے ہی کھانے لگ جاتی ہے لیکن اگر یہی ٹکڑا اس نے چھین کر یا چرا کر لیا ہو تو وہ اسے لے کر بھاگے گی اور کہیں دور چلی جائے گی اور بڑی تیزی سے کھانے کی کوشش کرے گی اور آپ کی طرف دیکھتی بھی جائے گی کہ آپ کا رد عمل کیا ہے کہیں آپ اس تک پہنچ کر یہ ٹکڑا اسے چھین نہ لیں کیا اس کا یہ صاف معنی نہیں کہ وہ جانتی ہے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو آپ نے خود اس کو دیا تھا اس پر اس کا حق ہے اور وہ دوسرا جو جھپٹ کے لے گئی ہے اس کے لیے ناجائز ہے اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک حیوان ایک بلی وہ بھی حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق محسوس کرتی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے بہتر مرکا کی اور فرمایا ہوا دئی نا ہنجدین بلد کے اندر کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر اپنے دائی اور نقیب کھڑے کر رکھے ہیں جو اس کی طرف بلاتے ہیں اور اس راہ کی میں رہنمائی کرتے ہیں یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کا گروہ ہے اور اسی طرح دوزخ کی طرف بلانے والے بھی دائی اور نقیب شیاتین ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث بنایا ہے یہ لوگ انبیاء سے براست میں والوں نہیں لیتے لم ورثم ولا دینار امبیا درہم و دینار نہیں وراثت میں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ عل علماء و الانبیاء علماء کی نبی وراثت یہی ہے کہ وہ انبیاء کا علم جو ہے دعوت حق جو ہے اس کو آگے پہنچاتے ہیں اور علماء میں سے جو افراد ابر بالمعروف اور نحیر المنکر کے ذریعے اس دعوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ واقعہ ہی اس شرف وراثت کے مستحق ہیں اور یہ دعوت در حقیقت ایک مشکل کام ہے انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی سلب کر لیتا ہے مسلم عربی زبان میں کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس, کی اس کے مالک کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور اس کا مالک اس کو جہاں پر بھی ہاں کے لے جائے وہ جانے سے انکار نہ کرے یعنی اسلام پابندیوں کا نام ہے انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی کو سلب کرنے والا ہے انسان ہر قسم کے لطف و عیش کا دل دادا ہے لیکن مذہب کی پابندیاں اڑے آتی ہیں اور ایک حد سے آگے بڑھنے سے اس کو روکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت طبع انسانی کے موافق ہوتی ہے اور انسان اس کی طرف بہتا ہوا لپکتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے لیکن اگر کوئی ناسے کسی کو کسی کام سے روکے تو اس کے لیے رکنا برائی کے کام سے اس کو مشکل لگتا ہے مثلا کسی شخص کو اس کا بد کردار دوست یہ کہے کہ آج فلا جگہ ایک حسینہ کا ار یہاں رقص ہو رہا ہے تو سننے والے کی طبیعت فوراً اس کی طرف مائل ہوگی اور خواہشات نفسانی ادھر جانے پر اکسائیں گی ہزاروں شیطان اس بندے کو جانے پر مجبور کریں گے اور وہ بندہ ایسے کھینچتا چلا جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے گا اور رقص گاہ کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا اب اگر کوئی ناسے یہ چاہے کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں تو آپ کے لیے اس کی رسیحت کا ماننا اور نفس کا مقابلہ کرنا اور دل کی خواہش کو رد کرنا خاصا مشکل کام ہوگا یہی وجہ ہے کہ برائی کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی اور انسان شیطان کے دامے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس بھلائی اور خیر کی طرف بلانے والوں اور نصیحت کرنے والوں کو مشقت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے بدی کی طرف بلانے والوں کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جس کی طرف نفس انسانی راغب ہوتا ہے ننگی عورتیں ہیں بری خواہشات کی تسکین ہے اور اسی طرح لذت کے ہر قسم کے مواقع ہیں قلب و نظر اور جسم و نفس کے لیے ہر طرح کی لطف اندوزی کا انتظام و اہتمام موجود ہے اور دوسری جانب خیر کی دعوت دینے والوں کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ یہی کہے گا نا کہ یہ کام بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے, بھی حرام ہے۔ جبکہ دوسری جان ہے مال و دولت کی فراوانی ہے سارا کچھ ہے عیش و نشاط ہے عیش و عشرت ہے سارا کچھ مجسر آتا ہے ایک تاجر دیکھتا ہے کہ سودی کاروبار میں بغیر کسی محنت و مشقت کے اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے اس کا جی اس نفے کی خاطر لائے گا لیکن دائی خیر وہ کیا کہے گا کہ یہ نجائز ہے اس کا لالت نہ کرو اور متوقع نفع چھوڑ دو یعنی جو مال فوراً حاصل ہو رہا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ نقصان اٹھا لو اور اس نقصان کے بدلے آخرت کا وہ فائدہ جو نہ تم نے سنا نہ تم نے دیکھا جس پر تم بالغیب ایمان رکھتے ہو اس نبے کو حاصل کر لو ایک ملازم اپنے ساتھی کو رشوت لیتے دیکھتا ہے ایئر ایک منٹ کے اندر اندر وہ چھ ماہ کی تنخواہ کے برابر مال حاصل کرتے دیکھتا ہے تو عالم تصور میں اسے نظر آتا ہے کہ وہ ساتھی خوشحال ہو گیا ہے مدت سے رکی ہوئی اپنی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کر رہا ہے اور اسی حالت میں حضرت واعظ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا یہ فوائد جو اس نے حاصل کیے ہیں تم اس کے قریب بھی نہ جانا سمجھانے والا تو یہی کہے گا کہ ان یقینی اور فوراً حاصل ہو سکنے والی لذتوں کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہیں مستقبل کی غیر مرئی لذتیں حاصل ہوں یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسے نظر نہ آنے والے اور نہ محسوس ہونے والے فوائد کی خاطر ہاتھ نہ لگاؤ اپنے نفس اور دل کا کہا نہ مانو بلکہ ان کی مخالفت کرو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں طبع انسانی پر گراں گزرے گی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ دین اور اس کے حکام گراں ہیں گراں بار ہیں خود قرآن مجید میں اس کو قول ثقیل کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی القی علیہ کا قول فقیلا سورہ مزمل کی آیت نمبر پانچ ہے کہ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تم پر ایک بھائی کلام نازل کرنے والے ہیں اور حقیقت ہے کہ فضیلت اور بلند مرتبے تک پہنچنے والا ہر عمل نفس انسانی پر گرا گزرتا ہے ایک طالب علم کا ٹیلی ویژن چھوڑ کے کھیل کود چھوڑ کے کتابیں پڑھنے پر توجہ دینا یہ اس کی نفس پر گرا گزرتا ہے ایک عالم دین کا ایش و تفریح کی محفل چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے کام میں جت جانا طبیعت کے لیے ناگوار ہے صبح کے وقت میٹھی نیند میں مقبول شخص کا آرام دہ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہونا تب انسانی پر بوجھ بنتا ہے اسی طرح اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جانا یہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل لوگ نیک لوگوں سے زیادہ نظر آئیں گے غفلت کے مارے اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے افراد کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بے سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے اکثریت کا اتباع کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور یہ فلسفی میری نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ ان تو تر اکثر منفل ارد یو دلو کا اللہ اگر آپ اکثریت کے کہنے پر چلنے لگو گے زمین میں رہنے والوں میں سے جو اکثر ہیں ان کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اکثریت وہ اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہیں کر سکتی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ملکہ نہیں رکھتی وہ ایسا دین چاہتی ہے ایسا مذہب چاہتی ہے ایسا تمدن چاہتی ہے ایسے کلچر کو ڈیویلپ کرنا چاہتی ہے جس میں ان کے لیے ہر قسم کی آداد دی ہو ان پر کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہ ہوں لہذا اکثریت کے پیچھے چلو گے یو دل لو کا وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے اور ویسے بھی اگر کسی چیز کا نادر الوجود ہونا کم یاب ہونا کسی چیز کا کم ہونا اس کے الاؤ عرصہ ہونے کی دلیل نہ ہوتی تو ہیرا وہ نادر نہ ہوتا ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا اور کوئلہ وافر مقدار میں نہ ہوتا ایک قیمتی چیز ہے وہ انتہائی کم ہے کیوں اس کی کوالٹی بڑی اعلیٰ ہے بڑی عمدہ ہے ایک ہیرا کسی کو مل جائے اگر قیمتی تو اس کی پوری زندگی نہ صحیح کم از کم آدھی زندگی تو بڑے ایش اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی بڑے بڑے قیمتی جواہرات ہیں اور کوئلہ ہر بندے کے گھر میں لکڑیاں جلاؤ جتنے مرضی بنا لو یہ وقت کے اعتبار سے ہے کہ ایک چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جتنی زیادہ وقت ہوتی ہے وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے اتنی ہی نادر ہوتی ہے اتنی ہی نایاب ہوتی ہے اور اسی طرح افراد کے اندر ہی دیکھ کہ افراد میں جو لوگ کائد قسم کے ہیں سربر سربراہوردہ لوگ ہیں قوموں کی کمانڈ کرنے والے ہیں ان کی عمارت کرنے کے اہل ہیں وہ انتہائی کم نظر آئیں گے امبیا علیہم السلام اور علماء سے نیک افراد جو انبیاء کے وارث ہیں اور جنت کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں وہ انتہائی کم ہیں اور چھیا تین و انس میں سے بد کردار لوگ جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور ابلیس کے مددگار ہیں دوزخ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور خود ہمارے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے مددگار اور ساتھی موجود ہیں ہماری داخلی دنیا کا ایک حصہ انبیاء کا طرفدار ہے اور ایک حصہ شیطان کا ہمنوا ہے جو حصہ انبیاء کا طرفدار ہے وہ کری سلیم کی صورت میں موجود ہے اور شیطان کا ساتھی حصہ نفس سے ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے انسان اپنے اندر نیکی کا جذبہ بھی پاتا ہے اور ہر انسان اپنے اندر برائی کا جذبہ بھی پاتا ہے اور بندے کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی عقل کو کامیابی حاصل ہوتی ہے عقل و اقل سلیم اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہے انسان کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ برائیوں کی طرف جانے والا بنتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے عقل ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے اور مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا ایسی بات ہرگز نہیں ہے اسلام ایک حقیقت پسند اور فطری دین ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محد اپنی عبادت اور اطاع کے لیے پیدا فرمائی ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے انسان کو اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق گناہ اور سرکشی کے لیے پیدا کی ہے جن کو شیاتی شیاتی کہا جاتا ہے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض شیطان بھی نہیں بنایا ہے پھر اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے عقل ہی نہیں دی گئی صرف جبلت ہی عطا کی گئی ہے ان پر نہ فرائض عائد ہوتے ہیں نہ ان سے جواب طلبی ہوگی یہ حیوانات ہیں ہم انسانوں کو اللہ نے حیوان مطلق بھی نہیں بنایا ہے تو ہمیں اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو ان سب سے ممتاز و منفرد ہے اس میں کسی حد تک بلائکہ کے اعصاف ہیں کسی حد تک شیطان کی شیطنت ہے اسی طرح حیوانوں کی حیوانیت اور ویست کا بھی کچھ حصہ اس کے مرکب کے اندر شامل ہے انسان اگر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے خوشوخو سے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لے اور اس کا دل نفس انسانی کی غلطوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں انسان اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس چکھ لے تو ایسی حالت پر ملکی صفات غالب آ جاتی ہیں اور فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے جن کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یاسون اللہ امار فعلون اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اگر انسان شہواتے نفسانی میں انسان کی شہوات نفسانی میں ہی جان آ جائے اس پر جنسی جذبات کا غلبہ ہو جس کی وجہ سے خون کھولنے لگے رگوں میں پارا دوڑنے لگے اور ذہن میں آزوں اور خواہشات کا طوفان امڑ آئے یہ ہر حرام کام کرنے پر راغب ہو جائے گا ہر ناپاک چیز اس کے لیے لطیف و نظدیف نظر آئے گی عجیب و غریب غیر طبعی اور غیر فطری منصوبے سوچے گا اس صورت میں اس پر شیطانی کیفیت غالب آ جائے گی اور اگر اس کا غصہ بھڑک اٹھے آساب تن جائیں خون جوش میں آ جائے جسم کے عضلات اکڑ جائیں اور اس کی آرزو اس وقت صرف یہ رہ جائے کہ اپنے دشمن کو دپوچ کر چیر پھاڑ ڈالے اسے دانتوں سے کاٹے اور ناخنوں سے نوچے کھسوٹے اس کی گدر میں اپنی اونگلیاں پہ کر کے گلا گھونٹ دے اور اچھی طرح روندے کچلے تو ایسی حالت میں اس پر وحشت اور حیوانیت کی صفت غالب آ چکی ہوگی اور اس میں اور ایک چیٹے اور بھیڑیے کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا یا پھر اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر اس کی خواہش اور آردو صرف یہ رہ جائے کہ ایک روٹی مل جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے یا ایک پانی کا گلاس مل جائے جسے جس اپنی پیاس بجھائے تو ایسی صورت میں اس پر جانوروں کی کیفیت غالب ہوگی وہ گھوڑے اور بکری یا کسی اور جانور کی مانند ہو جائے گا یہ ہے انسان کی حقیقت کہ اس میں خیر کی صلاحیت بھی ہے اور شر کی استعداد بھی اللہ تعالی نے اس کو دونوں جہتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے ساتھ اسے عقل بھی دی ہے جس کے ذریعے یہ خیر و شر میں فرق و تمیز کرتا ہے قوت ارادہ بھی عطا فرمائی ہے جس کی مدد سے دونوں میں سے کسی ایک شے کو اختیار کرنے پر یہ قادر ہو جاتا ہے اب اگر انسان اپنی عقل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور ارادے کو درست طور پر برتتا ہے اس کی نیکی اور بھلائی کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس کے اخلاق حسنا کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ آخرت میں خوشبخت ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا اور اس کے برعکس کیفیت ہے تو بد وقت ہوگا آزاد پائے گا یہ بالکل درست ہے کہ انسانی طبیعت آزاد پسند واقع ہوئی ہے آزادی کو پسند کرنے والی ہے مذہب اس پر پابندیاں عائد کرتا ہے لیکن اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی اور انسان کو اس کی طبیع آزاد کے مطابق کھل کھیلنے اور ہر برا کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا کہ انسانی معاشرہ ایک بہت بڑا پاگل خانہ بن کے رہ جاتا کیونکہ آزادی مطلق تو صرف دیوانوں کے لیے ہے اور اگر دیوانے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر کام کر گزرے گا جو اس کا دل چاہے گا بازاروں میں ننگا پھرے گا اور اس طرح کیورٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اس دیوانے کو اگر آپ کا لباس پسند آ گیا تو وہ آپ کا لباس اتروا لے گا کسی لڑکی کو اگر اس نے دیکھا اور وہ اس کو پسند آ گئی تو مذہب کا بتایا ہوا طریقہ اور قانون اختیار کیے بغیر چھیننے کی کوشش کرے گا پابندی کے بغیر آزادی صرف دیوانے کی پاگل آدمی کی آزادی ہے جس کے پاس عقل ہے عقل اسے آزادی سے روکتی ہے اس قسم کی آزادی عقل اس کو نہیں دیتی عقل وہ بھی ایک قید ہے لفظ عقل اقال سے بنا ہے اقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اوٹ کے گٹنے کو باندھا جائے اس رسی کو کہتے ہیں اقال اور اسی لفظ اقال سے نکلا ہے لفظ عقل کہ انسان کی عقل یعنی انسان کی قید جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اسی طرح لفظ حکمت وہ بھی حکمت دادا سے نکلا ہے یعنی چوپائے کو لگام دینا حکمت بھی بندش کا نام ہے عقل بھی بندش کا نام ہے تہذیب کیا ہے تہذیب یہ بھی پابندی ہی ہے تہذیب آپ کو جو چیچا ہے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کو ضروری قرار دیتی ہے مربع طور طریقوں کے مطابق چلن اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے اسی طرح عدل و انصاف یہ بھی پابندی ہے یہ بھی آپ کی آزادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے یعنی وہ مقام جہاں سے آپ کے ہمسایہ کی آزادی شروع ہوتی ہے اور آپ کی آزادی کا اختتاب ہوتا ہے پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے حقیقت ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو انسان کو پر لطف معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس انسانی کے مزاج یعنی اس کی آزاد روی سے مطابقت رکھتا ہے آپ دوسرے کی غیبت سننے اور غیبت میں شرکت کو دلچسپ محسوس کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے جس کی برائی کی جا رہی ہے آپ بہتر اور افضل ہیں چوری میں مزہ ملتا ہے کیوں اس لیے کہ اس ذریعے سے انسان کو بغیر محنت و مشقت کے مال مل جاتا ہے زنا میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں انسان کی نفسانی خواہشات پورا ہونے کا سامان ہے امتحان میں ناجائز ذرائع استعمال کرنا نقل لگانا بھلا لگتا ہے اس لیے کہ اس طرح محنت کے بغیر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز اور فرائد منصبی ادا نہ کرنا بھی انسان کو بہت مرغوب ہے اس لیے کہ اس طرح آرام ملتا ہے کام نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر انسان اور و فکر سے کام لے تو یہ بات آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وقتی آزادی جہنم کی طویل قید کے مقابلے میں بہت حقیر و یسیر ہے یہ ناجائز لذت آخرت میں ملنے والے شدید آزاد کی قیمت پر بہت بے حقیقت ہیں ذرا ایک مثال پہ غور کریں کہ اگر کسی شخص سے باقاعدہ قانونی دستاویز پر صرف ایک سال کے لیے یہ معاہدہ طے کر لیا جائے کہ ایک سال تک جتنا مال وہ چاہے اسے ملتا رہے گا جس شہر کے اعلی شان مکان میں رہنا چاہے رہ سکے گا جس عورت کو پسند کرے اس سے شادی کر دی جائے گی بلکہ دو تین چار جتنی عورتوں سے حتیٰ کہ اگر وہ روزانہ ایک کو طلاق دے دوسری سے نکاح رچانا چاہے تو اسے اس کی بھی اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو بھی وہ چیز مانگے گا اس کو بھی لے گی لیکن یہ صرف ایک سال کے لیے ہے اور لیکن سال کے بعد بالآخر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا ایک سال تک جو لذتے چاہے گا جو سکون چاہے گا جو کرنا چاہے گا کر لے لیکن سال کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی کیا وہ انسان اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کیا عقل مند آدمی یہ نہ کہے گا کہ میں ایک سال کے اس لطف و ایش پر جس کا انجام یقینی موت ہے لانت بیچتا ہوں کیا وہ اس موقع پر حال میں تصور میں خود کو سولی پر لٹکا ہوا نہ دیکھے گا محسوس نہ کرے گا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا پھر یہ سولی کی تکلیف تو صرف چند سیکنڈ کی ہے اور آخرت کا عذاب وہ تو نہ ختم ہونے والا اور کئی زمانوں پر محیط ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی لذت کو محسوس نہ کیا ہو کم از کم یہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ اس میں ایک آدھ بار صبح کی نماز کے لیے جانے کے مقابلے میں بستر کے لطف و راحت کو ترجیح دی ہوگی یقیناً ایسا مرحلہ زندگی میں آیا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ بتائیں وہ لذت کہاں گئی جو آج سے کچھ سال کچھ مہینے کچھ عرصہ قبل ہم نے کسی گناہ میں محسوس کی تھی اس میں سے آج کیا باقی ہے اور اسی طرح کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے خود کو مجبور نہ کیا ہو اور اس سلسلے میں تکلیف نہ اٹھائی ہو کم از کم رمضان میں روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف تو ضرور محسوس کی ہوگی اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے احساس میں دس سال پہلے کے رمضان میں برداشت کی ہوئی بھوک یا پیاس کی تکلیف کا کتنا حصہ باقی ہے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں وقت گیا بات گئی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو گناہ کئے تھے ان کی لذت تو ختم ہو گئی لیکن ان کا عذاب باقی رہا اس کے برعکس جو نیکی یا عبادت کی تھی اس کی مشقت اور تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن اس کا ثواب باقی ہے اور مرتے وقت ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس نہ وہ لدتیں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں گناہ کر کے چکھی تھیں نہ وہ مشقتیں ہوں گی جو عبادت یا احتیاط حکام کی وجہ سے برداشت کی تھیں دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے نتائج گناہ یا ثواب کی شکل میں باقی رہیں گے ہر ایماندار شخص چاہتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے لیکن اکثر وہ اس کام کو ٹالتا اور تر کل پر ڈالتا رہتا ہے کہ چلو کل یہ کام کر لیں گے چلو اگلے مہینے سے شروع کر لیں گے چلو رمضان میں نیک بن جائیں گے اس کے بعد ساری زندگی نیک پارسا ہو جائیں گے چلو حاجی کرنے جاؤں گا وہاں جا کے حاجی اللہ بن کے آ جاؤں گا اور پھر گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤں گا یعنی انسان اپنے نیک بن جانے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے لیکن تالتا رہتا ہے اور اس اندال میں سوچتا ہے کہ موت میں ابھی بہت مہلت باقی ہے کافی عمر پڑی ہے پھر دیکھا جائے گا اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ کے اندر سے باہر نکلتا ہے جب موت کے منہ میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے لیکن جب موت کے منہ سے بچ جاتا ہے تو چند دنوں تک وہ کیفیت برقرار رہتی ہے بندہ بڑا نیک اور ٹھیک رہتا ہے پھر اس کے بعد زندگی کی فریب میں کھو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے یعنی اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے ہم روزانہ مرنے والوں کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں مگر کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تب تب بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہر شخص کچھ اس انداز میں سوچتا ہے کہ باقی سب مر جائیں گے لیکن وہ نہیں مرے گا حالانکہ انسان خوب جانتا ہے کہ ایک دن دنیا سے اسے منہ موڑ جانا ہے اور یہاں سے وہ چلا جائے گا انسان کتنی ہی مدت کیوں نہ زندہ رہ لے ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے سات سال زندہ رہے گا سو سال زندہ رہے گا ڈیڑھ سو سال زندہ رہے گا آخر کتنے عرصے تک زندہ رہے گا, رہے گا پھر کیا یہ مدت ختم نہیں ہوگی کیا ہم جانتے نہیں کہ نو علیہ السلاۃ وسلام ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریدہ سر انجام دیتے رہے آج نو علیہ السلام کہاں ہیں کیا وہ اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں کیا انہیں موت سے ہم کلار نہ ہونا پڑا پھر جب موت اتنی ہی اٹل ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر ہم موت کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتے اور اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں اگر کسی شخص کو ایسا سفر درپیش ہو کہ جس پر روانہ ہونے کا وقت اسے معلوم نہ ہو کیا وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہو کر نہ رہے گا تاکہ روانگی کی اطلاع ملتے ہی چل پڑے اللہ سب تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے یادین حق کا تو کافی ہی ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے والا تم اللہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یعنی جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو تمہاری حالت ایمان والی ہو تم ہر وقت اپنے آپ کو مؤمن مسلم بنا کے رکھو کوئی ایسا لہجہ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ اس وقت تمہیں موت آئے اور تمہاری حالت ایمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کی ہو اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی فرشتہ روح قبض کرنے والا آ جائے گا وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ بس روپ پکڑ کے اپنے ساتھ نہیں جائے گا آپ کتنا ہی انکار کریں ایک گھنٹہ ایک منٹ ہلکا کے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا وہ مہلت دے ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور ہم میں سے کون شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے یہ اس کو معلوم نہیں ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے علم نہیں میرے شعور میں نہیں کہ میری موت کا وقت کیا ہے انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے ایک مرحلہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں بحالت جنین تھا ایک مرحلہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ دنیا میں ہے پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہ انسان اپنی موت کے وقت سے قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کے درمیانی میدان میں جس کو کہ عالم میں کہا جاتا ہے قبر کہا جاتا ہے وہاں رہے گا اور آخری مرحلہ جو ابدی اور غیر فانی ہے اور جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے آخرت کا مرحلہ ہے اور ہر مرحلے کے اپنے سے پہلے مرحلے کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کے بعد کے مرحلے کی خود اس کے مقابلے میں ہے یہ دنیا شکمے مادر کے مقابلے میں اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ برس اس دنیا کے مقابلے میں وسیع ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اپنی دنیا خیال کرتا ہے اور اگر وہ سوچ سمجھ سکے اور سوال جواب کے قابل ہو تو کہے گا کہ یہاں سے نکلنا یقینی موت ہے اگر پیٹ میں بیک وقت دو تمام دو بچے ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے سے باہر پہلے باہر آ جائے اور دوسرا بچہ جو اس کے ساتھ ہے اسے باہر جاتے اور خود سے جدا ہوتے دیکھے تو یقیناً وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی مر گیا ہے اور کہیں دفن ہو گیا ہے یہ انسانی جسم دراصل ایک کمیز کی ماند ہے جو میلی گندی اور بوسیدہ ہو جائے تو بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے اتار پھینکا جاتا ہے یہی دراصل جسم کی موت ہے جو در حقیقت نئے جنم کے مترادف ہے یہ زندگی کے ایک مرحلے سے لے کر ایک نئے اور آرام دہ مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے یا ہماری زندگی کسی مہاجر یا مسافر کی سی زندگی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے راہ کے دوران سفر کے دوران کئی ممالک سے گزرتا ہے مسافر جہاز میں اپنے لیے بہترین کمرے کا انتخاب ضرور کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر ہر قسم کا آرام ملے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا سرمایہ کمرے کے نئے فرش بنوانے اور اس کی دیواروں کی آرائش و دے پر خرچ کر دے کہ اس کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جائے اور جب اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو کللاش ہو چکا ہو یقیناً وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ریل گاڑی کا جو کمرہ ریزرو کروایا ہے جہاز کی جو سیٹ میں نے بک کروائی ہے بس کی جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس میں میرا قیام زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہے اس لیے اس میں قیام کے دوران جو کچھ میسر آئے اسی پر کناٹ کرنا اور وقت گزارنا چاہیے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ایک اچھا سا وہاں گھر خریدا جائے اس کا انتظام و انسان بہتر طور پر کیا جائے کیونکہ وہاں پر مجھے مستقل قیام کرنا ہے دنیا اور آخرت کی مثال بھی یہی ہے اور اسلام انسان کو دنیا سے کٹنے کا بھی نہیں کہتا بلکہ اسلام مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے حقوق کی نکاشت کرے غذا اور ورزش کے ذریعے اسے بہتر بنائے اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرے ان کا ہر طرح سے خیال رکھے ان سے اچھا برتاؤ کرے بیٹے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اسے اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تربیت دے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے معاشرے کا حق اس طرح سے ادا کرے کہ اس میں جس خیر و صلاح کی کمی محسوس کرے اسے اپنے حسن عمل سے پورا کر دے اللہ تعالیٰ کہا کس طرح سے ادا کرے کہ اسے یکتا معبود بانے یکتا معبود مانے اس کی عبادت و اطاط کرے مسلمان مال جمع کرے مال سمیٹے لیکن جائز طریقے سے حلال اور پاک چیزوں سے لطف اندود ہو اور دنیا میں بہترین دنیا داروں کی زندگی گزارے بشرتی کے توحید میں فرق نہ آئے اس کا ایمان شرکِ جلی یا سرکے خفی یا میز سے پاک رہے پکا مسلمان بن کر حرام چیزوں سے بچے اپنے دینی فرائد و واجبات ادا کرے مال و دولت اس کے پاس ہو لیکن دل و دماغ پر اس کا مال و دولت مسلط نہ ہو اور نہ مال و دولت پر بھروسہ کرے بلکہ مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہو اور اس کی رضا مسلمان کی رضا اور رایت مقصود ہو یہ اسلام کا تقاضا ہے اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھایا ہے مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی نی اسلام اخبر نی ایمان مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے مجھے احسان کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مختصر جملوں میں اسلام بھی بتا دیا ایمان بھی بتا دیا احسان بھی بتا دیا نبیر اسلط وسلاح فرماتے ہیں اللہ و اللہ اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو قیمت و تو زکات و تو سما رمدان تو استطاطۂ سبیلا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روے رکھو بیت اللہ کا حج کرو اگر استطاعت ہے تو پوچھا ایمان کیا ہے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر ایمان لاؤ وہ تو مین بالقدری خیری اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ پوچھا احسان کیا ہے مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا ان تحبد اللہ کا ان کا طرح ہو اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فائنم تکن تراہ فائن ہوں اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا اللہ تمہیں دیکھتا ہی ہے تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا عالم ہو ایسا تصور ہو تمہارے اندر صحیح مسلم کی کتاب باب و بیان الامان ابول اسلام و حدیث نمبر آٹھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے انشاءاللہ اللہ اسلام کا مزید تعارف کہ اسلام کیا ہوتا ہے اسلام کسے کہا جاتا ہے مسلمان کسے کہا جاتا ہے مومن کسے کہا جاتا ہے یہ انشاء اللہ اگلے درس میں ہم ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے وقت کافی ہو گیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اما توفیقی اللہ بلّہ آئے ہی توکل تو وہ ہی انی سوال کیا گیا ہے کہ وطروں کے بعد دو رکت نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے تو وطروں کے بعد دو رکت نماز پڑھنے کی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہیں مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین و قصری ہا باب جامع نام او حدیث نمبر یہ بہت ہی تفصیلی حدیث ہے بڑی مفصل حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے فرماتی ہیں کنہ ند الح سوا کا و ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی یہ دونوں چیزیں تیار کر کے رکھتے تھے فیب آس وما چھاٮٔ جب آشا ہوں مین تو اللہ تعالی جب چاہتا آپ کو رات کے وقت بیدار کرتا فیت سب آپ مس فرماتے اور وضو فرماتے اور یوسلی کس ارکاطن اور نو رقتیں پڑھتے لا یجنی سفیحا اللہ فکسا مین آپ ان نو رقتوں میں کسی رکت میں نہیں بیٹھتے تھے آٹھویں رکت میں بیٹھتے یعنی تشہد صرف آٹھویں رکت میں پڑھتے یہ نو بھیتر اکٹھے پڑھنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے فید کر اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے و مد اور اللہ کی حمد بیان کرتے، وید اور اللہ سے دعا مانگتے یعنی درمیانے تشہد میں آٹھویں رکت کے تشہد میں بیٹھتے تشہد بھی پڑھتے درود بھی پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگتے سما ین اور پھر کھڑے ہو جاتے ولا یوسلیم سلام نہیں پھیرتے تھے سما یقومو پھر کھڑے ہوتے فعوسلی تاث آتا پھر نویں رکت پڑتے سما یق يقع، اردو پھر بیٹھتے یعنی تشہد میں بیٹھتے فید کردو وید بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی حمد کرتے اللہ سے دعا مانگتے یعنی تشہد بھی پڑھتے درود بھی پڑھتے اور دعا بھی مانگتے سما یوسلیم و تسلیمن میں اونا پھر آپ ہلکی سی آواز نکال کے سلام کہتے سلام پھیر دیتے یعنی نو رقت اکٹھی آپ پڑھتے اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے سما یو سلی رقعی باداما یو اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر دو رقطے پڑھتے وائے دل بیٹھ کر وتیل کا اہدا اشار تا رقعتن یا بنیا اے میرے بیٹے یہ کل گیارہ رقطیں ہو گئی فرماتی ہیں فلما سنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے وہ آخر اور پرگوشت ہو گئے او تارا بھی سب آپ سات رکتے وطر پڑتے واطر قاتین سلی اہلا اول اور بطروں کے بعد والی دو رکتوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے فتح کا تس ان یا بنیا اے میرے بیٹے یہ کل نو رقطیں ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا ایک شخص کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سوال کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ طریقہ کار بیان کیا صحیح مسلم میں جو حدیث نمبر 746 ہے کتاب السلط المسافرین وقصریح کی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معمولات بیان کیے گئے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ یہ جو رات کا قیام ہے یہ انتہائی مشقت والا کام ہے بہت بوجھل کام ہے انہاد سہر جو ہدن و فقلن یہ شب بیداری رات کا اٹھنا رات کو اٹھ کر قیام کرنا مشقت والا کام ہے اور بوچھل کام ہے فعدا او ترادو کم فلیر کا جب تم میں سے کوئی بندہ وطر پڑے تو وطر کے بعد دو رقطیں پڑھ لے نماز عشاء پڑی ہے نماز عشاء کے فوراً بعد ساتھ ہی وطر پڑے ہیں تو وطروں کے بعد دو رختیں پڑھ لے فن کامین ال اگر رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مزید رقطیں پڑھ لے گا و اور اگر رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلتی کانا لہو تو یہ اس نے جو دو رقطیں فطروں کے بعد پڑھی ہیں یہی دو رقطیں اس کے لیے نماز تحجد کے طور پر کافی ہو جائیں گی یہ حدیث سرن دارمی میں کتاب و سلاد باب الفرق عطعی نبادل فطر حدیث نمبر 1594 میں حسن بلکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وطروں کے بعد دو رختیں پڑھنے کا بہت فائدہ ہے اگر کوئی بندہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر سکتا نہیں اٹھ سکتا تو اس کو یہ دو رکھتے ہی اس کے لیے قیام اللیل کے ثواب کا باعث بن جائے گی تو یہ مسنون عمل ہے اس کو کرنا چاہیے بہت بڑا فائدہ ہے اس سے اور بالخصوص وہ لوگ جن کو تحجد کے وقت اٹھنے کا مکمل یقین نہیں ہوتا ان کے یہ تو بڑا ہی بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رختیں بیٹھ کر پڑھتے تھے انہیں پورا ثواب دیا جاتا تھا ہم میں سے کوئی آدمی اگر چاہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے منع نہیں ہے بیٹھ کے پڑھنا منع نہیں ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو ثواب آدھا ملے گا اگر کوئی आदमी بیٹھ کے پڑے گا تو اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی بنا پر آدھا سواب ملے گا صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافری نے وقریہ بابو جوازلطمن ودیث نمبر سات سو پینتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول و بیان فرمایا ہے کہ سلاۃ الراج القائے نصف سلاتی کہ آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ آدھی نماز ہوتی ہے یعنی ثواب اس کو آدھا ملتا ہے یہی حدیث کرابی عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی تو میں نبی سلاط اسلام کے پاس آیا فَوَجَتُّهُ جالسن میں نے دیکھا کہ نبی السلاط والے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں فوضاتی ہی میں نے اپنا ہاتھ نبی سلاط اسلام کے سر پہ رکھا آپ نے فرمایا مانا یا عبداللہ ابن امن اے عبداللہ بن عمر تجھے کیا ہو گیا قلتو میں نے کہا خدو یا رسول اللہ ان کا پلتا الا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے سلا تو راج القاعد اللہ نسل کہ بیٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے مانتا تو سلی قاعدہ اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں قالا تو آپ نے فرمایا اجل ہاں یہ بات میں نے کہی ہے اور میں نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے لیکن ولا کن کا دن منکم میں تم میں سے کسی ایک آدمی کی طرح نہیں ہوں یعنی میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے تم بیٹھ کے پڑھو گے تو تمہیں آدھا ملے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب دیا جاتا تھا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس آدمی کا اس کی سابقہ بیوی سے بیٹا یا بیٹی ہے اور جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی اس عورت کا سابقہ خامد سے بیٹا یا بیٹی موجود ہے اب مثلا عورت کے, کے پاس بیٹی ہے سابقہ خامد سے مرد کے پاس بیٹا ہے سابقہ خامد سے تو کیا ان دونوں کی اس مرد کے بیٹے اور اس عورت کی بیٹی کی آپس میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا جی تو اس کے لیے مختصر تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا نے جو حرام رشتے ہیں ان کا نام لے لے کر ان کا ذکر کیا ہے چوتھے سپارے کی آخری صورت اپنا آخری آیت چوتھے سپارے کی آخری آخری آیت اور اس سے آخر سے پہلے والی آیت یہ دو آیات یعنی سورہ کی آیت نمبر بائیس اور آیت نمبر تیئیس اس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کا نام لے لے کر بتایا ہے کہ یہ کون کون سے رشتے ہیں تو خامد اور بیوی یہ دونوں اب بنے ہیں وہ جو اس عورت کی بیٹی ہے اس لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ دونوں جدا ہیں اور جو اس آدمی کا بیٹا ہے اس کی ماں اور باپ بھی جدا ہیں یعنی لڑکے اور لڑکی کے دونوں کے ماں بھی الگ, ہے الگ ہیں اور باپ بھی الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے اس میں سر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مذائقے اور حج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ ایک میں سوال لکھا ہے کہ کیا پردہ جائز ہے پردہ جائز نہیں ہوتا پردہ فرد ہوتا ہے پردے میں جائز نہ جائز ہونے کی بات نہیں فرد ہونے یا نہ ہونے کی بات ہوتی ہے تو پردہ فرد ہے مصنوع وہ سابقہ سوال سے صحیح متعلق غالباً یہ سوال پوچھا گیا ہے ظاہری بات ہے جب ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو ان دونوں کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے پردہ بھی کرنا واجب ہے پردہ بھی کریں گے وہ اور دوسرا یہ سوال کہ انسانوں کی بولیاں اور زبانیں الگ الگ کیوں ہیں جبکہ ہیں تو سارے کے سارے آدم کی اولاد ہی تو اس کا وجہ اور سبب اور جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجورات کی آیت نمبر تیرہ کے اندر بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انا خلق ناکم دکاری و انسا و جاء الناکم الشعبن و قبا لا لتا اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں کے در بانٹا ہے لسا آرافو تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو ان اکرم اخم اناہیت اَتْقَاكُمْ تم میں سے عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ مستقی ہے ان اللہ عَلِيمٌ القبیر اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے تو اولاد تو سارے ہی ایک آدم رہی السلام کی ہیں لیکن خاندان مختلف ہیں کنبے قبیلے مختلف ہیں تو ان کے مختلف ہونے کی حکمت تعارف ہے اسی طرح زبانیں جو مختلف ہیں ان کے مختلف ہونے کی حکمت بھی تعارف ہے اچھا اب سبب کیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہو گئی لوگوں کی زبانیں مختلف ہونے کا سبب کیا بنا تو یہ سبب بنتا ہے ایک دوسرے سے دوری ایک دوسرے سے جدا ہونا مختلف علاقوں میں چلے جانا اب مثال کے طور پہ آپ کوئی نیا پودا دیکھتے ہیں مثلا کوئی نیا پودا دیکھتے ہیں آپ اپنے علاقے میں آپ نے آج تک اس پودے کا کوئی نام نہیں سنا لیکن اس کی پہچان کی خاطر آپ نے اس پودے کا کوئی ایک نام ودا کر دیا رکھ دیا وہی پودا دوسرے علاقے میں ایک دوسرے شخص کو نظر آیا اس نے بھی اس پودے کا آج تک کوئی نام نہیں سنا اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس کا وہ نام رکھ دیا تیسرے کو تیسرے علاقے میں وہ پودا نظر آیا اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس کا وہ نام ودا کر دیا تو اب پودا ایک ہی ہے اس کے لیے اس کی پہچان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ تین مختلف ہو گئے تو تین مختلف الفاظ اب وہ تین مختلف لغتیں کہلائیں گی یہ صرف ایک چیز کی مثال ہے اسی طرح انسان جو, جو زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنے الفاظ کو بھی خود رو خود کار انداز سے بدلتا چلا جاتا ہے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں آپ اپنے ہی خاندان پر نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ آپ کے خاندان کے وہ افراد جو دیہاتی علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ افراد جو شہری علاقے کے رہنے والے ہیں ان دونوں کی بولیوں کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق آ جائے گا تو یہ سبب ہوتا ہے زبان میں اور بولیوں میں فرق آنے کا اور حکمت وہ اللہ رب العالمین کی یہی ہے کہ اس سے تعارف اور پہچان حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کا یہ ایک انداز اور طریقہ کار ہے اس دنیا کو چلانے کا وسیلہ اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ بشانا ہوا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے لوگوں اللہ تعالی سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وب تغو ہل اور اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو لیکن <تصفح> <تصفح> وسیلے کا طریقہ کار وہی ہے جو دین اسلام کے اندر مشروع ہے جو روایت وہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی تو پھر اسی کو آپ اگر ذرا غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان عمر ابن الخط رضی اللہ عنہ کانا اذا ادا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں پہ قید ہوتا تو استفقابل العباس ابن عبد المطلب عبداس ابن عبد المطلب سے دعا کرواتے اور ان سے کے ذریعے دعا مانگتے اور پھر اپنی دعا میں کیا کہتے اللہ انا کننا نہ تبصل الہی اے اللہ ہم تجھ سے اپنے نبی کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگتے تھے فتسکینا تو ہم کو بارش دیتا تھا و انا نتبسر علی کا بھی امی تو اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ چچا کے وسیلے کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں فسقینہ تو ہمیں بارش دے دے آلہ فایوس قونا انصر رضی اللہ تعالی الفرماتے ہیں کہ پھر ان کو بارش دی جاتی یعنی کہ اگر وسیلے کا یہ مقصد ہوتا کہ صرف فلان کے توفیل سے دے دے تو پھر نبی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے ابن عباس اپنا عباس, عباس بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی رسلاۃ والسلام سے دعا کروایا کرتے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے چچا کو لے کے آئے ہیں میدان میں ان سے دعا کروائی ہے اور خود اس انداز میں دعا کی ہے اللہ تیرے نبی کا چچا بھی دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرما ہماری دعا کو قبول فرما ہمیں بارش دے دے اور اسی بات کی طرف اشارہ صحیح بخاری کی وہ غار والی حدیث کے اندر بھی موجود ہے باب ہے پورا باب حدیث روایت ہے طویل حدیث ہے کہ تین آدمی وہ گئے بارش ہوئی غار کے اندر پنا گزی ہوئے اوپر سے پتھر آ کے گرا منہ بند ہو گیا تینوں زور لگا لگا کے تھک گئے نکل نہ سکے اور موت کا انتظار کرنے لگے بیٹھ کر ترکیب سوچ سوجھی ایک کو کہ اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو پیش کرو اس کا وسیلہ ڈالو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے ہمیں اس قید سے نجات لائے سب نے اپنا ہی اپنی زندگی کا ایک وہ نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو نجات دے دی نیک اعمال کا وسیلہ ہے اب یہاں پہ عبداللہ اپنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ عباس بھی دعا کر رہے ہیں اس کی دعا کے لاج رکھ لے یعنی کہ وہ نیک عمل ہے جو سر انجام دے رہے ہیں اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے تیرا نبی ہمارے درمیان موجود ہوتا تھا اس کا ہم وسیلہ اور واسطہ استعمال کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب چچا ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ ان سے پوچھو نا سوال کرو کہ اگر نبی کو زندہ مانتے ہو تو پھر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو زندہ نہیں مانتے تھے اگر وہ نبی کو زندہ مانتے تھے تو پھر عباس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی کی نبوت معد اللہ منسوخ ہو گئی تھی یا کچھ اور بنا تھا اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو وہ روایت پیش کرتے ہیں المبیاحیا قبور سلول امبیا زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے اس کے اندر دو بڑی بڑی علتیں موجود ہیں علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اپنے اس مجہول راویوں کی روایت کو قبول کرنے والے اصول کے مطابق اس کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ یہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے ایک تو اس کے اندر یہ حسن ابن قطبہ المدائنی یہ کثیر الوہم ہے اور برقانی نے دار کی روایت دار نے کہا ہے برقانی کی روایت میں کہ یہ مسروک الحدیث ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اسی طرح اس کے ایک دوسری سند ہے جس کے اندر ابو الجہم العظہ ابن علی ہے جو کہ وسن دبی یا موسری کی پہلی جلد سفا ایک سو اڑسٹھ کے اندر موجود ہے اور یہ بھی مجھول الحال ہے یہ جو روی ہے ابو الجہم الضر ابن علی یہ مجھول الحال ہے لہذا یہ سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے تو یہ روایت ہی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی جس کے ساتھ یہ سلال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی وہ روایت جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے موسا علیہ سلاۃ و کو قصیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ روایت صحیح ہے لیکن اس سے وہ مسائل اخذ نہیں ہوتے جو یہ کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ بات یاد رہے کہ موسا علیہ سلاط السلام کا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اسی طرح دیگر تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کا عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس میں آنا اور وہاں پر نماز آپ کی اقتداء میں ادا کرنا یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے فرق سمجھ لیں دونوں باتوں کے درمیان موسا علیہ السلاط والسلام کو کے بارے میں نبی علیہ السلاط والسلام ساتھ فرما رہے ہیں کہ مررتو علا موسا لی اسریہ بی ان دل قصیب الحمر وہ ہوا قائم فی قبری ہی میں موسا علیہ السلاط اسلام کے پاس سے اس رات گزرا جس رات مجھ کو معراج کروایا گیا اسرا کروایا گیا قصیب احمر کے پاس سے گزرا اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ روایت صحیح مسلم کے تاب الفضائل باب من فوائل موسا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اور ہے اور اسی طرح امبی اے کرام صلاب صلاح علیہ مجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موسا علیہ السلام سمیت نماز ادا کرنا یہ بھی اسی رات کے ساتھ خاص جبکہ اس حدیث کے اندر جس کو یہ پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ المبیاء احیاؤن فی قبور امبیا زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ موس علیہ السلام نے اس دن نماز پڑھی نبیلا سلامۃ السلام نے انہیں دیکھا باقی تمام ترمبیائی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں اس اثرہ والی رات میعراج والی رات نماز ادا کی تو اس وقت بھی وہ ایک مرتبہ اور ایک موقع کا واقعہ ہے وہاں سے یہ بات ہرگز کشید نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں وہ تمام تر انبیاء جنہوں نے نماز ادا کی تھی وہ اب بھی بیت المقدس میں اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں آپ کی ابتدا میں کوئی بھی مکتبہ فکر یہ بات نہیں کشید کرتا لیکن وہ موسا علیہ و السلام وقت کی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والی روایت سے یہ نکالنا کہ جی وہ اب بھی مصروف سلاد ہوتے ہیں اور تمام انبیاء بھی اسی سے نکال لینا کہ وہ مصروف سلاد ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے یا تو وہاں پر بھی یہ کہا جائے کہ تمام تر انبیاء کرام اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مصروف سلاد ہوتے ہیں وہاں یہ بات نہیں نکالتے اور موس علیہ سلاد و کی خبر میں نواز پڑھنے والی بات کو لے کر اچھال دیتے ہیں تو اب یہ دونوں باتیں آپ سامنے رکھیں کہ پیمانہ اور معیار ایک ہونا چاہیے ایک ہے ایک چیز کا ایک مرتبہ ہونا اور نبی اسلاط اسلام کا اس بارے میں خبر دینا تو خبر دینے کی بنا پر اب اس خبر کو آپ مسلسل آگے سے آگے چلاتے چلے جائیں کہ جی اب بھی ایسا ہوتا ہے نہیں یہ بات ہرگز نہیں ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دیگر انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ اگر نماز ادا کی ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں نکال سکتا کہ وہ اب بھی اسی طرح سے مصروف صلات ہوتے ہیں اسی قسم کی ایک بحث اردو مجلس فورم پر اردو وی بی, بی پر کی گئی ہے تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ شاء اس سے کافی سارا وہ فائدہ ہو جائے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسا علیہ السلاط والسلام کو دیکھنا وہ ایک بار تھا اور انہوں نے ایک بار دیکھنے کی خبر دی تھی اور جو خبر ہوتی ہے وہ کلی قائدے کے طور پر اس کو نہیں جوڑا جا سکتا نہیں بنایا جا سکتا اگر اس کو کلی قاعدہ بناتے ہیں کہ مسلسل ایسا ہوتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسلسل انبیاء کرام بھی نبی علیہ السلام کی اختتام میں نماز ادا کرتے رہے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام وسیع نبی میں اور ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے تو یہ بہت بڑا فساد فساد اور دیگاڑ لادم آتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم انبیاء کے صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حیات کے قائل ہیں صرف انبیاء کے ہی نہیں بلکہ تمام تر مسلمان اور مسلمان نہیں تمام تر انسانیت تمام تر جن و انس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ تعالی زندگی عطا کرتا ہے لیکن ان کی وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی دنیاوی زندگی سے قدرے مختلف ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارے شیخ الشیخ محترم مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے العدلت القویہ الا ان حیات المیافی قبوری دنیا بیا اس بارے میں قوی دلائل کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جو قبروں کے اندر زندگی ہے وہ دنیاوی نہیں وہ دنیاوی زندگی سے قدرے مختلف ہے انہوں نے بڑے بہترین اور شاندار قسم کے درائل دیے ہیں اس بارے میں تو اگر اس رسالے کا آپ مطالعہ کر لیں تو وہ بھی کافی وعدے ہو جائے گی بات قرآن مجید کی آیت عینما طولو حسلم وجہ اللہ تم جہاں کہیں بھی پھیرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے اس سے عقیدۂ عبادۃۃ وجود قطع ثابت نہیں ہوتا ان ظالموں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے مشابے کیا ہے کہ جس طرح یہ خود چھوٹے سے ہیں اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے چھوٹا سا سمجھا ہے اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ سے بہت چھوٹی ہے لیکن ان انسانوں سے قدرے بڑی ہے مثال کے طور پہ چاند ہے اسی کو لے لیجئے جب وہ چاند طلو ہوتا ہے تو تقریباً آدھی دنیا کو نظر آتا ہے اب اس کا یہ معنی نہیں کہ چاند بہت زیادہ ہے نہ ہی اس کا یہ معنی ہے کہ چاند ہر جگہ پر موجود ہے چاند کی جگہ ایک ہی ہے جہاں پر وہ موجود ہے لیکن نظر سب کو آتا ہے چاند کی جگہ ایک ہے جہاں پر وہ موجود ہے لیکن نظر تقریباً آدھی دنیا کو آ رہا ہے رات بھر میں اس طرح سورج شروع ہوتا ہے تو وہ بھی آدھی دنیا کو روشن کیے ہوئے ہوتا ہے اب سورج کا مقام اور جگہ ایک ہے لیکن وہ نظر تقریباً آدھی دنیا کو یا آدھی سے زائد دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں ولی اللہ مسلح اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ کو سورج یا چاند کے مشابہ قرار دے رہے ہیں اللہ کو سورج یا چاند کے مشابہ نہیں قرار دیا جا رہا بلکہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے ولی اللہ مسل اللہ کے لیے بڑی اعلی مثال ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی اور اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ جس جانب بھی پھرو گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یعنی اللہ کا چہرہ ہی بہت بڑا ہے اور حدیث کے اندر بھی واضح طور پر آ رہا ہے کہ مومن جنت کے اندر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور سارے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے کسی کے لیے بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی اس طرح رات کے وقت جن جن علاقوں میں ساری دنیا کے اندر جن جن علاقوں میں چاند روشن ہے وہ سارے لوگ ہی چاند کو دیکھنے لگے تو کسی بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایسے ہی اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے انہیں کسی رش اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالی کا چہرہ بہت بڑا ہے اور ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں لہذا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ پر موجود ہونا وہ بھی نہیں نکلتا یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی منہ پھیرو گے اللہ کا چہرہ سامنے پاؤ گے وہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے ہے ایک ہی جگہ پر چہرے کی جگہ ایک ہے ہر جگہ نہیں ہے چہرے کی جگہ ایک ہی ہے لیکن جس جانب سے بھی اس کو دیکھا جائے گا وہ نظر آئے گا اب مثال کے طور پہ آسمان آسمان کو لے لیں موٹی سی مثال سمجھیں آسمان آپ کو نظر آتا ہے اس کی جگہ اور مقام کیا ہے ایک ہی ہے آسمان ہر جگہ پر نہیں ہے لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں اور منہ اوپر اٹھائیں آپ کو آسمان نظر آ جائے گا ولی اللہ مسل اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ہیں لہذا ان روایات سے یا ان قرآن کی آیات سے یہ اصطلال جو کرتے ہیں بالکل باطل ہے اور ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فلیر احد ہوئی نہیں رہی کہ تشہد میں درود کے بعد جو دعا کسی کو پسند آتی ہے جو دعا کسی کو پسند اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگے وہ دعا اختیار کرے پڑے دعا تو کسی بھی قسم کی دعا تشہد کے بعد درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑی جا سکتی ہے اور فری نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے لیکن دعا کریں اس طرح سے جس طرح اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی رسلاط اسلام نے کر کے دکھائی ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ادرکم ضرور خفیہ تن اللہ سے دعا مانگو آج کے ساتھ اور خفیہ تن مانگو اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو خفیہ تن نہیں رہے گی آپ بلند آواز سے دعا کریں گے تو پھر بھی خفیہ تن نہیں رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان ادربا کم تضر و خفیہ تن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں ہاتھ اٹھائے بغیر اور آواز بلند کیے بغیر جن جن موقعوں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز با بلند دعا کی ہے ان موقعوں پر بآواد با بلند دعا کرنا جائز ہے اور جن موقعوں پر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے اس کے علاوہ باقی تمام تر مواقع پر اور تمام تر دعاؤں پر یہی عمومی کلی قاعدہ اور اصول فٹ آئے گا ادرک متضر ان و خفیتاً اپنے رب سے دعا مانگو آج جی کے ساتھ اور خفیہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ کی آیت نمبر پچپن ہے تو فرضی نواز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا باآباد بلند دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میت کے وا میت کے لواحقین میت کی طرف سے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے یہ ایک کلی قاعدہ اور اصول ہے میت کی طرف سے میت کے لواحقین کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے مگر چند ایک کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اللہ سبحانہ بہانہ ہوا نے اجازت دی ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا سر انجام دینا اللہ تعالیٰ نے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے میت کی طرف سے حج کیا جائے گا اگر میت کے اوپر حج فرض تھا اور زندگی میں وہ حج نہیں کر سکا اور حج کرنے کا اس کا ارادہ تھا حج کرنے کا ارادہ تھا زندگی بھر وہ شخص مرنے والا حج نہیں کر سکا اور اس پر حج فرض بھی تھا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا اگر اس کا حج کرنے کا ارادہ نہیں تھا یا اس پر حج فرض نہیں تھا تو پھر اس کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مرنے والے کی طرف سے اگر اس پر کوئی روزہ فرض تھا مثلا اس نے نظر مانی تھی وہ نظر اس کی پوری ہو گئی لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا نظر مانا تھا کہ میں مثلاً دس روزے رکھوں گا یا پھر رمضان کے مہینے میں وہ بیمار رہا رمضان کے کچھ دن روزے نہ رکھ سکا اور رمضان کے دوران ہی یا رمضان کے بعد فوت ہو گیا اور باقی اس نے اپنی زندگی میں وہ پہلے روزے رکھتا تھا تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے رودے ادا کیے جائیں گے نبی اسلاۃ وسلام کو فرمان ہے میں ماتا واڑح سیامن سامع ہوں ولی ہوں جو بندہ فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اولیا روزہ رکھیں گے صحیح بخاری کتاب السوم باب مماتا وار ہی سومن حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے اور حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے حج اس پر فرض تھا لیکن وہ حج کر نہیں سکا تو آپ نے فرمایا حجی انہ اس کی طرف سے حج کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ کیا اگر تیرے والد پر قرضہ ہوتا تو تو اس کو ادا کرتی یہ ایک جو ہے نا قبیلے کی عورت کا واقعہ ہے جو اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے آئی کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن اس نے حج نہیں کیا حتا کے فوت ہو گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر اور کنتے کاذیا کیا خیال ہے اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی اوک اللہ حق و بالوفا یہ حج اللہ کا قرضہ ہے اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے صحیح بخاری کتاب الحج باب الحج ال نژور یعنی المیت اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو اور باون اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے ایک شخص آیا کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور صدقہ نہیں کر سکا اگر زندہ رہتا اگر اس کو محلت ملتی تو وہ صدقہ کرتا کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا تو اس کو فائدہ پہنچ جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ چند امور ہیں چند کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں باقی میت کی طرف سے نماز پڑھنا میت کی طرف سے قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ ان میں سے کوئی کام بھی میت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول رکھا ہے اللہ تعظر خرا اور اسی طرح فرمایا اللہ انسانی انسان کو وہی فائدہ ملے گا جو اس نے زندگی بھر کے اندر کیا ہے اور اس بارے میں, اس بارے میں دو ایک دروس ہوئے ہیں یعنی کہ جنازے کے مسائل اور اس کے احکامات کے بارے میں تو وہ دین خالص ویب سائٹ پر موجود ہیں بہتر ہے کہ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اور اچھی طرح سے سن لیں آپ کے تقریباً اس متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب اس کے اندر موجود ہیں